السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا اکتالیسواں لیکچر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہمارے پی ویڈنگ لیکچرز ہیں یہ ڈبلو ٹی کے بارے میں ہیں وچ از دی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ہم ان کو پڑھ رہے ہیں ود اسپیشل ریفرنس ٹو دی ایس ایم ایز ڈبلو ٹی جو سادہ الفاظ میں گلوبلائزیشن ہے جس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین میں یوراگوے میں ایک کانفرنس ہوئی جس پہ ممبر کنٹریز نے سائن کیے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ولڈ کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا جائے گا ٹریڈ بیریئرز ہٹا دی جائیں گے ریسٹرکشن ہٹا دی جائے گی ڈیوٹیز کو کم کر دیا جائے گا جہاں پہ ڈیوٹیز امپورٹ کی زیادہ ہیں وہاں کم کر دی جائیں گی جہاں پہ بہت کم ہے وہاں پہ اگر بڑھائے گی تو بہت تھوڑی بڑھائی جائیں گی ڈسکریمنیشن آن دا بیسس جیوگرافیکل کیٹیگریز یا ریشل کیٹیگریز یہ ختم ہو جائے گی انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کو جو ہے فوقیت دی جائے گی حقوق جو ہے جملہ حقوق وہ محفوظ رہیں گے تو یہ ساری ورسیکری جو پس منظر ہے ڈبلو ٹی او کا وہ یہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا کو ریڈیٹ کرنے کے لیے لاسٹ لیکچر کے بارے میں بتا دوں لاسٹ لیکچر میں ہم مختلف لاس پڑھ رہے تھے ایفیکٹس پڑھ رہے تھے اسپیشل ریفرنس ٹو دا پاکستان اینڈ اسپیشل ریفرنس ٹو دا ایس ایم ایز کہ جی کس طرح سے ڈبلو ٹی او کی جو مختلف کلاسز ہیں ہمیں کس طرح سے وہ یا تو فائدہ دیتی ہیں یا نقصان دیتی ہیں یا کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے ٹو اوور کم دی ڈیفیکلٹیز وچ کین وی فورس اور اس میں ایک یہ بھی بات جو بڑی ہم نے کہی تھی وسوخ کے ساتھ کہ جی جو انٹر گورنمنٹل پرابلم ہے اس وقت جو گورنمنٹ کے اندر جو تجاویز ہیں ان کو یہ ایک تجویز ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لایا جائے تاکہ جو اپنے آپ کو جو تیار کرنے کی جو ہے لوگوں میں اس کو ہم بی ایم آر کہتے ہیں بیسک ماڈرنازیشن ریہیبلیٹیشن بینکنگ لینگویج میں اس کے لئے جو لوگ ہیں وہ تیار ہوں میں نے آپ سے ایک سروے کا بھی ذکر کیا تھا جس میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا ایک سروے تھا یونیڈو کا اور ولڈ بینک کا کہ ہماری پچیس سے پچاس پرسینٹ ایس ایم ایسی ہیں جن کو ہیوج فائنینشیل ریسورس کی ضرورت ہے اپنے بی ایم آر کے لیے بی ایم آر کیا ہے جی بیسک ماڈرنازیشن اینڈ ریہبلیٹیشن جس میں آپ کی ہیومن ریسورسز کی اپ گریڈیشن ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن اور آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کی اپ گریڈیشن اور را مٹیریلز کی اپ گریڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایس او ہیں اسٹینڈرڈائزیشن ہے اور انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل بن جائے گی ایکسپورٹس کا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا لیکچر پھر اسی ریفرنس سے ڈبل پاکستان اس کا سیکنڈ یہ فیز ہے اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں لیٹس گو فار وہی جی جو میں نے گزارش کی اٹس فیز ٹو سیٹ ٹاپک از دا سیم ڈبلوٹی پاکستان ولڈ ٹریڈ آرگنازیشن اور پاکستان اور ود اسپیشل ریفرنس کے ڈبلوٹی کے پاکستان پر کیا افیکٹ ہیں اور ہم نے جو اس کو کسٹم کیا ہے جو ٹیلر کیا ہے ٹو آر سبجیکٹ اکارڈنگ ٹو آر جو نالج اور آر جو انویسٹیگیشن اور ہماری جو اپنی اسٹڈی ہے گورنمنٹ پاکستان کی اس کے مطابق جو ایس ایم ایز کے اوپر اس کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں لیٹ سی دیٹ اگلا جو اگریمنٹ ہے جی اٹ از ویری امپارٹینٹ اور سب سے زیادہ جو اس وقت ایمفیس ہے سب سے زیادہ جو زور دیا جا رہا ہے اور جس کی امپارٹینس جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حقیقت میں آ, اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں کچھ منفی پہلو بھی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ٹرپس یعنی یہ اسی طرح ہے کہ کوئی آدمی اپنے برانڈ نیم کے ساتھ یا اپنے ایک مخصوص کے نام کے ساتھ کوئی چیز بناتا ہے اور دوسرا جو ملک ہے یا دوسرا جو ادارہ ہے وہ اس کی پرمیشن کے بغیر وہی چیز جو ہے وہ فیک تیار کر دیتا ہے یا اگر کسی نے کوئی انٹلیکچل پراپرٹی میں آپ کی جو ایجادتات آ جاتی ہیں آپ کے برانڈز آ جاتے ہیں آپ کے کاپی رائٹس ایکٹ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی جو آہ مختلف ایجادات ہیں جیسے انوینشنز ہیں وہ آ جاتی ہیں تو اس کو اگر ہم کاپی کرتے ہیں اگر وہ رجسٹرڈ ہے انڈر دیز ایکٹ اور وداؤٹ پرمیشن کرتے ہیں تو اٹ از اے کرائم تو پاکستان میں اسپیشلی جو ہے یہ اس کے لئے بہت زیادہ جو ہے ہماری جو کنٹریز ہیں جو فرنٹ کنٹریز جن سے کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ریلیشنز ہیں انہوں نے اس پہ بہت زور دیا کہ جی انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کو بہت زیادہ فکیت دی جائے ورنہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں یہ خراب ہو سکتے ہیں اور سم ٹائم یہاں تک بھی بات پہنچی کہ جی اگر جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کے لاس کو امپوز نہ کیا گیا تو مے بھی سینکشنز جو ہیں ٹریڈ سینکشن ان کو لگو کر دیا جائے گا لیکن بہرحال گورنمنٹ نے وقت پہ اس کے مطابق اسٹیپس دیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو لیجسلیشن ہے قانونی حیثیت اس کو کس طرح سے گورنمنٹ نے دی اور کس طرح سے پروٹیکشن کے جو یہ رائٹس ہیں کس طرح سے مختلف اداروں کو بچانے کے لئے اور مختلف ممالک کی ٹریڈ کو سیکیور کرنے کے لئے سے جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کاپی رائٹس ٹریڈ مارکس ان کے لئے کون کون سے لاز جو ہیں وہ موجود ہیں اور کس طرح سے ولڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے اپنی یو آر یعنی یورگ راؤنڈ جو کافرس تھی اس کے اندر سے جو تجاویز دی ہیں وہ کیا تھی پاکستان از کمیٹڈ ٹو فلفل ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس آبلیگیشن پاکستان انڈر دی ڈبلو ڈی ہے پابند ہے اس چیز کا کہ جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کا مسئلہ ہے اس کے اوپر عمل درامد کرے اور ایسی لیجسلشن اور ایسے قوانین واضح کرے جو کہ ان رائٹس کو کاپی رائٹس کو ٹریڈ مارکس کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں اور اس کی جو نکالی ہے وہ نہ ہو سکے کاپی رائٹس پائرسی از کنسیڈرڈ ویری ہائی افیکٹنگ امپورٹڈ سیڈیز اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن پائرسی یعنی آپ اگر کسی چیز کی نقل کرتے ہیں وداؤٹ پرمیشن تو وہ ایک بہت بڑا اس وقت ٹریڈ پرابلم بنا ہوا ہے اسپیشلی ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروگرامس میں اور ٹیکسٹائل کی ڈیزائننگ میں جو ہے یہ بہت زیادہ اس وقت شکایات ہمیں ان کا ہماری حکومت کو سامنا ہے کہ جی آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے جو ٹریڈرز ہیں وہ پائرسی کر رہے ہیں وداؤٹ دی پرمیشن آف دا مدر کمپنیز آر دا کمپنیز ہر اونرز آف دا ٹریڈ مارکس اینڈ دا اونرز آف دا انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس آف دا سافٹ ویئر وہ جو کمپنی جنہوں نے اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیویلپ کیا ہے اور اپنی جو, جو رائٹس وہ بیچ رہے ہیں بڑے مہنگے داموں اگر ان کی بغیر پرمیشن کی ہم اس کو کاپی کر کے وداؤٹ دا پرمیشن ان کو بیچتے ہیں تو دے آر نیچرلی ول بی ویری وی ریئیکٹو ٹو دیٹ وہ اپنا ری ایکشن شو کرتے ہیں اور جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کے اندر ٹریڈ ریلیشن شپ خراب ہونے کا اندیشہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ جو فرینڈ کنٹریز ہیں وہ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ اس کو جو ہے لاگو کریں قوانین کو اور ہماری جو پائریسی ہے اسپیشلی جو آئی ٹی سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس کو روکا جائے فائیو لاس پروموگیٹڈ انڈر ٹرپس اسٹینڈرڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے پانچ قوانین جو تھے وہ ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے بارے میں واضح کیے لجسلشن ہوئی ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے قوانین ہیں جو کہ واضح کیے گئے اور جن کی لجسلشن ہوئی ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس میں پہلا جو قانون ہے یہ ہے پیٹنٹ آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ ٹو یعنی آپ کا اگر کوئی پیٹنٹ ہے آپ نے کوئی چیز رجسٹر کرائی ہے اپنے نام پہ تو اس کے بارے میں جو آرڈیننس ہے یہ فرسٹ آرڈیننس پیٹنٹ آبجیکٹ کے بارے میں یا کسی رائٹس uh, کے بارے میں جو ہے یہ ٹو تھاؤزینڈ ٹو میں بنایا گیا دوسرا لا ہے ٹریڈ مارک آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ یعنی آپ کا کوئی ٹریڈ مارک ہے آپ کوئی اپنا مخصوص نام رکھا ہے جس کو آپ نے رجسٹرڈ کرایا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی نکالی اس کی کرے تو اس کے لیے جو لا میسر ہے ہمیں ہماری رجسٹریشن کے اندر دیٹ از اے ٹریڈ مارک آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ جو تیسرا قانون ہے دیٹ از کاپی رائٹ امینڈمنٹس آرڈیننس ٹو یہ ایک آلریڈی کاپی رائٹ کا ایک موجود تھا 2000 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے مزید اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور یہ ہمارا جو کاپی رائٹ کا ایکٹ ہے یہ امینڈ ہوا اور 2000 میں اس کی جو تھی وہ رجسٹریشن ہوئی پھر ہے جی انڈسٹریل ڈیزائن آرڈیننس 2000 یعنی کوئی ایسا ڈیزائن جو کوئی انڈسٹری جو ہے وہ بناتی ہے اور ہم اس کو وداؤٹ اس کی پرمیشن کے کوئی پروڈکٹ ہے کاپی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے جو آرڈیننس بنا وہ 2000 میں بنا یہ تیسرا آرڈیننس تھا انڈر دی ڈبلو ٹی آر او ٹی اور اس کو پاکستان نے جو رائٹس کو محفوظ کرنے کے لئے جو لا بنایا اس میں یہ تیسرا قانون تھا چوتھا قانون جو تھا وہ تھا رجسٹریشن آف لے آؤٹ ڈیزائن آف انٹیگریٹڈ سرکٹ آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ آئی آپ کو پتا ہے اٹس اے لیڈ آف ڈے ہر ایک چیز جو ہے اسپیشلی جو آئی ٹی بیسڈ ہے الیکٹرانکس آپ کی ہائی ٹیک ہے کسی چیز میں بھی لے لے تو انٹیگریٹڈ سرکٹس ہیں ان کی اہمیت اس وقت وائٹل ہے ان کی ایک اپنی رجسٹریشن ہے ان کی اپنا ایک ڈیزائن ہے اس کو کاپی کرنا ایک جرم ہے اس کے لئے گورنمنٹ نے اس سلسلہ میں انٹیگریٹ سرکٹس کی جو ہے ڈایاگرام اور اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے سیکیور کرنے کے لیے جو چوتھا قانون تھا ود رجسٹریشن آف لے آؤٹ ڈیزائن آف انٹیگریٹ سرکٹ آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ ان ڈیویلپ اکانومیز انٹلیکچل پراپرٹی لاس آر ریگولیٹڈ انڈر ون امبریلا آرگنازیشن ٹو ریڈیوس ریگولیٹری امپیڈیمنٹ ایسا ہے جی کہ ترقی یافتہ ممالک میں جتنے بھی ہم نے یہ لاس پڑھے یہ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ٹیکسٹائل کا علیحدہ سلسلہ ہے ٹریڈ مارکس کا علیحدہ سلسلہ ہے کاپی رائٹ کا علیحدہ سلسلہ ہے اسی طرح انڈسٹریل ٹریڈ مارکس کا علیحدہ سلسلہ ہے اگر ہم آئی کی بات کرتے ہیں انٹرگریٹڈ سرکس کی ڈایاگرام کی بات کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے اگر ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور پروگرامز کی بات کرتے ہیں جو سافٹ ویئر کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کا اقلیہ سلسلہ ہے لیکن ان ساری رائٹس کو ڈیولپ کنٹریز نے انڈر ون امبریلا اس کی جو لیجیسلیشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور لا کی جو انفورسمنٹ ہے اس کو انڈر دی سنگل امبریلا اس کوارڈینیٹ کیا ہوا ہے یعنی ایک ہی ادارہ ہے جو بیک وقت ان تمام رائٹس کو تحفظ فراہم کرتا ہے ان کو جو رائٹس ہے ان کے ان کو بچاتا ہے اور جو لیجسلیشن ہے وہ انڈر دی سیم جو انسٹیٹیوشن ہے انڈر دی ون روف یہ ساری چیزیں ڈیولپ کنٹریز میں جو ہیں وہ میسر ہے اس لیے وہاں پہ جو کاپی رائٹ ایکٹ کی جو پابندی ہے یا ٹریڈ مارک ایکٹ کی پابندی ہے یا پیٹنٹ ایکٹ کی پابندی ہے یا سافٹ ویئر ایکٹ یا آئی سی کی جو ڈائیگرام ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ ڈایاگرام اس کی جو رجسٹریشن ہے ڈیزائن ہے یا انڈسٹریل ڈیزائن ہے اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کو سنگل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی معاونت حاصل ہے اور اس لیے وہاں پہ آسان ہے اس کی امپلیمنٹیشن کوارڈینیشن اور اس کے بارے میں جو تحفظات ہیں ان کو محسوس کرنا اور ان کے بارے میں جو کرنا جب سنگل باڈی اس کو ہینڈل کرے گی تو اٹ ول بی مچ ایزیئر رادر دین اگر وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے مختلف سیگمنٹس میں مختلف منسٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کے لئے کیا چیز مروز ہے ان پاکستان دا کیس از ڈفرنٹ جو مختلف لاز ہیں جو مختلف جو منسٹریز ہیں وہ ان کو ڈیل کرتی ہیں جیسے کاپی رائٹس کا جو ایکٹ ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن اس کو ڈیل کرتی ہے سیکنڈلی ٹریڈ مارکس کا جو ایکٹ ہے وہ منسٹری آف کامرس جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے اسی طرح جو پیٹنٹس ہے اس کا جو ایکٹ ہے اس کو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن وہ ڈیل کرتی ہیں ظاہر ہے جب آپ کی امپلیمنٹیشن اور رجسٹریشن کی باڈیز جو ہیں وہ تین ہیں یا چار ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کوارڈینیشن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے قوانین کو کوریلیٹ کرنا اور پھر امپلیمنٹیشن آف دیز لاس ان دی رسپیکٹ آف دی ڈبلوٹی او بڑا مشکل سا ہو جائے گا تو ضرورت تھی کہ ایک پاکستان میں بھی ایسا ایک ادارہ بنے جو سنگل انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آئے اور جس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایک امبریلا کی صورت میں تمام ان آرڈیننسز کے اوپر حاوی ہو اور جس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمیوں کو ہو سکے اس میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو باہر بیٹھے ہیں بلکہ ہماری جو ایس ایم ایز لوکل ہیں ان کے جو اپنے پیٹنٹس ہیں جو چل گئے ہیں جو لوکل مارکیٹ کو کیٹر کرتے ہیں اور جو پاپلر ہے وہی لوکلی جب ان کی پیرسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے اس میں کوالٹی کنٹرول بھی ہوتی ہے ایف اٹ ریلیٹڈ ٹو دامن ہیلتھ جیسے میڈیسنز میں ہیں اگر اس کی پیرسی ہوتی ہے اور وہ چیز سب اسٹینڈرڈ ہے تو ظاہر ہےجرس فار دی ہیومن کنزمپشن تو نہ صرف اس کا ہمیں فائدہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہے بلکہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر بھی ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے اندر اپنی جو پلانٹ ہے یعنی ہمارے جو آ, زرعی ہماری جو آ, مختلف ہم نے خود جیسے باسمتی ہے آ, جو کرنل بنا باسمتی ہے چاول کی قسمیں ہیں اسی طرح سے کچھ گندم کی اقسام ہیں کپاس کے کچھ اقسام ہیں کنو ہے جیسے سٹرس میں موسمی ایک ہمارا لوکل ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو بھی پھر ہم جو ہے وہ اس یا ہمارے کچھ ہیریٹیج ہے جیسے تو اس کو جو ہے ان کے کاپی رائٹس کو بھی یہاں جانوروں میں کوئی بریڈنگ ہے تو اس کو بھی جیسے ہمارے دھنی نسل کے بیل ہیں اٹ از یونیک ان دا ورلڈ ہماری جو ہے کچھ بھینسیں ہیں ان کی جو اقسام ہیں سہی کی اسپیشلی تو جو یہ, یہ جو رائٹس ہمیں لوکل ہیں پاکستان کا یہ بھی مطالبہ ہے ڈبلو ڈی کے اندر ان کو بھی پاکستان نے جو, جو ایک ریکویسٹ کی تھی وہ یہ بھی تھی کہ جی ہمارے جو لوک ورثہ ہے یا ہماری جو ہیریٹیج ہے یا ہمارے جو لوکل پلانٹس کی بریڈ ہے یا ہماری جو لوکل بریڈنگ آف اینیمل ہے یا ہماری جو کچھ ایسی لوکل چیزیں ہیں جو کہ ایک اب ہیریٹیج کا درجہ رکھتی ہیں ان کو بھی ان آرڈیننس کے اندر لایا جائے اور ہمیں تحفظات جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں جنرل انفورسمنٹ آبلیگیشن ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کہ جی جرل جو ہیں ہمارے پاس جو اس کی انفورسمنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ابلیگیشنس کیا ہیں اگر ہم نے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو لاگو کرنا ہے تو جرلی ہمارے اوپر اس کی کیا کیا جو ذمہ داریاں ہیں وہ عائد ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں پاکستان انٹلیکچل پراپرٹی رائٹ لیجسلیشن فالوز ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہماری لیجسلیشن میں ان کو تحفظات کو محفوظ کرنے کے لئے جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے تحت آتے ہیں سول اور کرمینل دونوں جو ہیں یعنی ضابطۂ دیوانی اور ضابطہ فوجداری دونوں کے جو ہیں مختلف جو اس کی کلاز جو ہیں لا وہ موجود ہیں اور اس کے اندر پراپر لیجسلشن ہوئی بھی ہے اور اس طرح سے ان کو جو ہے بوتھ جو ہے وہ ڈبل سائڈڈ تحفظ فراہم کیے گئے ہیں یعنی سول کوٹس میں بھی سول لا کے تحت بھی اور جو ہمارا جو جس کو ہم فوجداری قانون کہتے ہیں اس کے تحت بھی ہمارے تحفظات اس کے اندر جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور اس کی لیجسلشن کی گئی ہے انفورسمنٹ آف انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کس طرح سے ہم اس کو جو ہے انفورس کریں گے اور کس طرح سے ہم ان کو لاگو کریں گے تاکہ اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہے وہ سموتھ ہو اور اس کی جو ہے عمل درامد اس کے اوپر جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ بنائیں کہ جی بلا شک و شبہ اس کے اوپر عمل درامد ہوگا انفورسمنٹ آف آئی پی آر از ویک ایریاز ان پاکستان بات یہ ہے کہ جب ہم لیجسلشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ہماری رجسٹریشن کے اندر نہ صرف یہ کہ فوجداری قانون کے اندر یا ذابطہ دیوانی کے اندر تمام تحفظات کے لیے قوانین موجود ہیں جس میں سروینگ آف نوٹس اس کے اندر گوئگ ٹو دا کورٹ از اسل اس کے اندر اپیلس جو ہیں سوٹس جو وہ ان کا دائر کرنا سول کورٹس کے اندر اور دین اپیلبل ٹو دا ہائر کورٹس ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ تمام جو چیزیں ہیں آلریڈی جو ہے موجود ہیں ان تمام کے لئے لاز موجود ہیں آرڈیننس موجود ہیں ان کی عمل درامد بھی ان پہ بہت سختی سے اب شروع ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اور جیسے میں نے گزارش کی کہ پاکستان کے اندر جو سب پاکستان کے اوپر جو سب سے زیادہ پریشر ہے ڈبلوٹی او کے ممبر و ممالک کا وہ یہی ہے کہ آپ جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کی جو انفورسمنٹ ہے ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو آپ یقینی بنائیں لجسلشن جو آپ نے کی ہے اس کو آپ امپلیمینٹ کریں اور اس کے لیے مزید جو ہے لیکن ضرورت ہے کہ اتنے بڑے دارہ کار کو جو ہم قابو کریں گے اتنے بڑے دارہ کار کو جب ہم ایک لیجسلشن کے اندر لے کے آئیں گے تو نیچرلی ہمیں اس کے لیے بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ فورس کی ضرورت ہے ہیومن فورس کی اور اس کے زیادہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے ایک میکنزم کی جو ہر وقت ایک پروٹیکشن اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے وہ رکھ سکے ان تمام سیکٹرز پہ وچ از اے ہیوج سیکٹر تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ جو ہے بڑی جو ہے فعال طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے مستند طریقے سے ان چیزوں کو وہ قابو میں کر رہی ہے کہ جی کوئی کسی قسم کا جو ٹریڈ مارک ایکٹ ہے اس کے تحت چاہے وہ فوڈ کی چینز ہیں چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے چاہے وہ ڈیزائنز ہیں چاہے وہ آئی سی ہے یا وہ چاہے پیٹنٹس ہیں ان کی کوئی کسی قسم کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ ہو یا وہ سافٹ ویئر کے اس کے اوپر رزرویشنز ہیں کہ جی اگر سافٹ ویئر ہمارا یہاں کاپی ہوتا ہے تو جو مہنگے سافٹ ویئر ہے ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے ظاہر ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بڑی کوشش کر رہی ہے اور ان آرڈیننس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے امیرکن بزنس جس کو ہم اے بی سی مختصرن کہتے ہیں ہیز سجسٹڈ سیٹنگ اپ پی آر ٹاسک فورس امیرکن جو بزنس کاؤنسل ہے اس نے پاکستان سے سجیسٹ کیا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے آپ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائیں تاکہ وہ فوری طور پہ اس کے لئے جو ہے وہ اپنی جو ہے ترجیحات اور اپنی جو تجاویز ہے اور امپلیمنٹیشن کے جو میتھڈز ہیں اس کو پیش کرے اور پھر آگے چل کے ہم اس کو جو ہے ایک باقاعدہ سے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمینٹل ایک جو ہے اس کا ایک آسپیکٹ بن جائے تاکہ وہ اپنی یہ ایک انڈنگ ایک پرپیچری ایک کام کرتے رہیں یہ ٹاسک فورس جو ہے اور اس کے تحت جو تحفظات آتے ہیں اس کے تحت جو قوانین بازی ہوں گے وہ ایک پرماننٹ جو ہے پارٹ آف دا مشینری بن جائیں اور اس سسٹم کے اندر یہ جو ایکٹ ہیں جو, جو ریٹ کرتے ہیں کاپی رائٹ انٹلیکچل پراپرٹی اور جو اس کو نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ بلکہ لوکل ایس ایم ایز کے لیے بھی جو ہے ایک ایسا درجہ دے دیا جائے کہ ہر ایک آدمی کو جو اپنی محنت سے اپنی کوالٹی کنٹرول سے اور اپنی جو, جو ہے وہ بہتر مارکیٹنگ سے ایک برانڈ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے تو اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی اس کے مقابلے میں ایک نکالی کر کے ایک گھٹیا برانڈ لا کے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا یا کسٹمر کو نقصان پہنچائے گا تو اگر آپ میرے پچھلے لیکچرز کو آپ نے یاد رکھا ہو تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمورابی جو کہ بابلون کا بادشاہ تھا اس نے تین سو قوانین واضح کیے تھے ایسے ہی بزنس لاز جو آج بھی پیرس میں میوزیم میں ہے لاہور کا اس کے اندر ماربل کالمس کے اوپر کندہ ہیں اور اس میں بھی جو ہے ہمیں یعنی یہ, یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آئی پی آر انٹرنیچل پراپرٹی رائٹس اور کوپریٹ لاز کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے اور اس لیے یہ ہمارا ایک, ایک بہت عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے تو یہ تحفظات جو ہیں یہ ڈبلو ٹی او کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ہماری ایس ایم ایز اسپیشلی جس میں ہماری میڈیم سائز میڈیسن کی انڈسٹریز ہیں یا فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب پائرسیز آتی ہیں یا ایڈیبلز ہیں اس کی جب پائرسیز آتی ہیں یا اس کی جو نکالی ہوتی ہے تو وہ جو لوگ چیزیں یوز کرتے ہیں ملاوٹ یا کر کے یا اس کو سستی بنا کے تو ہیومن کنزمپشن کے لیے میں آپ کو اس کی اس طرح مثال دیتا ہوں کہ جب ایک اسٹینڈرڈائز کمپنی کوئی چیز کو رنگتی ہے یا کسی چیز کو کلر دیتی ہے تو دے یوز دی ہیومن کنزیومبل کلرز جن کو فوڈ اسٹینڈرڈ جو ہے یا فوڈ کلرز کہتے ہیں لیکن اگر وہی ایک پائرٹر جو ہے وہ آئٹم ہے تو اس کے لیے کوئی بھی گھٹیا درجے کا رنگ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے وچ از ویری فار کڈنیز اور اس کے لیے فوری طور پہ کڈنی فیلور تک ہو سکتا ہے یعنی یہ چیزیں باد نظر میں بھی ایک ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے جب اوورال ہمیں ہم امپیکٹ دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خطرناک حد تک جا سکتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہماری ایس ایم ایز بھی اس سے بچیں یہ جب قانون جو ہیں یہ لاگو ہو جائیں گے یہ قوانین جو ہیں جب ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی اور انفورسمنٹ ان کی شروع ہو جائے گی تو نہ صرف ہمارے جو بیرونی تحفظات ہیں بلکہ اندرونی ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں ان کو بھی ایک طرح سے امیونٹی جو ہے وہ مل جائے گی وچ از ویری گڈ فار اوور کنٹری پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن پپرو پر اس کا نام ہے جی اسی سلسلے میں جب انہوں نے کہا کہ جی ایک سنگل باڈی بنائے بجائے اس کے کہ آپ اس کو مختلف منسٹریز میں سیگمنٹیشن کر کے ڈیوائیڈ کریں اس کی بجائے ایک سنگل امبریلا جو ہے وہ بنائیں جس کے اندر ایک تاسفوس کا قیام عمل میں آئے اور وہی جو امبریلا ہے وہی جو ادارہ ہے وہی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ان تمام قوانین کو ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے واضح کرے اور ان کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے تو اس کے لیے جو ادارہ بنا جس کا قیام عمل میں آیا وہ پیپرو تھا آلدو اس کی جو ہے وہ ابتدا ہو چکی ہے یہ ابھی تھوڑا سا امپلیمنٹیشن کی سٹیجز میں ہے لیکن انشاءاللہ جلد ہی یہ ایک فعال ادارہ ہوگا اور ہم ام امید کرتے ہیں کہ یہ نہایت ہی مستند اور جو ہے اچھے طریقے سے انفورس کرے گا ان تمام قوانین کو گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اپروڈ اسٹیبلشمنٹ آف این امبریلا آرگنازیشن ایز پر ٹریڈ پالیسی آف 2003-2004. تجارتی پالیسی جو ہماری تھی سن دو تین کی اور 2004 چار کی اس کے تحت پاکستان اس بات پہ رضامند ہو گیا کہ جی ہم ایک ایسا ادارہ بنا دیں گے جو کہ اس کے کہ ہمارے جو قوانین ہیں انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ٹریڈ ایکٹ جو ہے پیٹنٹ ایکٹ جو ہے کاپی رائٹ ایکٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو پانچ یا چھ منسٹریز کے اندر یا چار منسٹریز کے اندر تو تجارتی پالیسی جو تھی 2003 2004 تین چار کی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں جی ایک سنگل انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا جو ان تمام تحفظات کو قوانین کو نہ صرف واضح کرے گا اس کی امپلیمنٹیشن کرائے گا بلکہ اس کے لیے جو لاز ہیں ان کو مزید جو ہے بہتر بنانے کے لیے تجاویز جو ہیں وہ پیش کرے گا اب اس میں یہ دیکھنا ہے جی کہ پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے ان تمام باتوں پہ وہ کیا ہے ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ٹریڈ رلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس اگریمنٹ مسٹ اسٹرائک اے بیلنس پرائیویٹ رائٹس اینڈ پبلک پالیسی آبجیکٹوس یعنی دو طرح سے یہ لاس جو ہے افیکٹ کرتے ہیں ایک طرح سے تو یہ ہے کہ پرائیویٹ پالیسیز ہیں جیسے کہ ہماری میں نے ایسا کیا کہ ٹریڈ مارک کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے پیٹینٹس کا ہمارا مسئلہ ہے کاپی رائٹس کا ہمارا مسئلہ ہے سافٹ ویئر کی پارسی کا ہمارا مسئلہ ہے آئی کی جو ڈیزائننگ ہے اور اس کی سرکٹس کی ڈیزائننگ ہے اس کی پیرسی کا تو گورنمنٹ کے یہ تحفظات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے جی کہ اس میں دیر شوڈ بی سم ڈفرنس بٹوین لیجسلشن وائل یو آر ہیونگ دیز لاز فار پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے کچھ اپنے تحفظات ہوتے ہیں کچھ ان کی کانفیڈینشل چیزیں ہوتی ہیں کچھ سیکریسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ پریکیورمنٹس ہوتی ہیں کچھ گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو اس سے علیحدہ کیا جائے اور ہر دو کو ایک ہی امبریلا کے نیچے ٹیکل نہ کیا جائے بلکہ ان میں کچھ جو ہیں وہ تحفظات کچھ ریزرویشنز کچھ ابزرویشنز ہیں وہ گورنمنٹ پاکستان نے پیش کی جو کہ بڑی ویلڈ تھی اور ان کو اسپیشلی جو کچھ سلسلہ جات ایسے تھے جو جس پہ ہمارے گورنمنٹ کے تحفظات بہت ہی جو تھے ویلڈ تھے ان کو گورنمنٹ نے پیش کیا پھر ہے جی ٹیکنیکل اسسٹینس فار ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کہ جی اب اس میں یہ آتا ہے کہ جب ہم پائلسی نہیں کرتے جب ہم کاپی رائٹ ایکٹ کی پابندی کر رہے ہیں ہم ٹریڈ مارک ایکٹ کی پابندی کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں جی کہ ہم آئی سی کی پابندی کرتے ہیں جو ان کی ڈایاگرام ہے تو ظاہر ہے جب ہم یہ سارا کچھ بند کر دیتے ہیں تو ایک چیز تو واضح ہے کہ ہمارا جو بیریر ہے ایک کھڑا ہو جاتا ہے بٹوین ٹیکنالوجیکل ڈویلپمنٹ ٹھیک ہے اخلاقا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں قنونا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از اگینسٹ دا لاس اور چونکہ ہم نے یہ معاہدے سائن کیے ہیں ہماری گورنمنٹ نے اس لیے ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ کو آنر کرے گی لیکن گورنمنٹ کے تحفظات یہ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ جب جی ہم یہ قوانین واضح کر دیتے ہیں اور ان کی انفورسمنٹ شروع ہو جاتی ہے لا انفورسمنٹ جو ایک بیریئر آ جاتا ہے ہماری ٹیکنالوجی کے اندر اور ہماری ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے اندر اس کے لیے آپ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم جن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اس کے پیرل آپ ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کریں یہ بہت ہی ویلڈ اور بہت ہی ہماری ملکی ترقی کے لیے اسپیشلی ہماری ایس ایم ایز کے لیے نہایت ہی مضبوط پوائنٹ ہے بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں ٹرانسفر اف ٹیکنالوجی سستے داموں فراہم نہیں کی جائے گی ہمیں وہ تمام سہولیات جن کے لیے یہ سارے ایکٹ بنے ہیں وہ سستے داموں اور ان کے رائٹس نہیں دیے جائیں گے ہمارے ملک میں جو ہے ٹیکنالوجی کی گروتھ وہ رک جائے گی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی جو آرگنائزیشن ہے ڈبلو ٹی او وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جن مالک کے اوپر ترقی پذیر مالک کے اوپر اسپیشلی ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں یہ پابندیاں لاگو ہو رہی ہیں حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے ان پابندیوں کو ہم ضرور لاگو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے تحفظات فراہم کریں ہمیں اس کے لیے سہولیات دیں تاکہ ہماری انڈسٹری کے اندر کوئی قسم قسم کا جو ہے ایک بریکج پیریڈ جو ہے یا ایک جو ایک اسٹاپیج پیریڈ ہے یا ایک ویکیوم ہے جو وہ کریٹ نہ ہو تو ان اللہ یہ تحفظات بڑے زور کے ساتھ بڑی فورس کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ عمل درآمد ہوگا اور اس میں حکومت پاکستان کا موقف نہایت ہی درست اور نہایت ہی جو ہے مؤثر ہے پھر جی جو گورنمنٹ کا تیسرا اس کے اندر جو ابزرویشن تھی ویو پوائنٹ تھا ہماری حکومت کا وہ یہ تھا جیوگرافکل انڈیکیشنز ایڈیشنل پروٹیکشن فار پروڈکٹس لائک وائن اینڈ اسپرٹس اس ویو پوائنٹ کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں دیکھیں ہمارے مذہبی اقتدار ہمارے مذہبی اقدار جو ہیں وہ کچھ ہماری جو سماجی مسائل ہیں وہ ہماری سوشل ویلیوز جو ہیں اس کے لیے کچھ ایسی اشیاء ہیں جن کے لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی مارکیٹ کو اوپن نہیں کر سکتا اس کے اپنے تحفظات ہیں اس کے اپنے جو ہیں وہ ویلیوز ہیں اس کی اپنی ہماری ایک ہیریٹیج ہے ہمارا ایک اپنا کلچر ہے اور الحمدللہ بینگ مسلم ہمیں آبزرو کرنا پڑتا ہے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں اور جن چیزوں کی ہم پہ پابندی کی ہے اسی لیے اس موضوع کو یہ زیرے بحث لائے گا کہ جو اسپیشلی اسپرٹس ہیں جو مشروبات ہیں شراب وغیرہ اور وائن وغیرہ جو ہیں ان کو جو ہے ایک تو اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے کہ جناب ان کی امپورٹ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کو فری نہیں کیا جائے گا اور سیکنڈلی کچھ اور تحفظات تھے ایڈیشنل آئٹمس کے جو کہ ظاہر ہے اس میں کچھ جو ہے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار کے منافی ہیں تو ان کے لیے تحفظات ویو پوائنٹس گورنمنٹ نے دیے کہ جناب ان کو جو ہے آپ علیحدہ سے ٹریٹ کریں اور جوگرافیکل انڈیکیشنز کو دیکھتے ہوئے یعنی اپنی لوکیلٹیز کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے ایک جنرل جو ٹینڈینسی ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے بہت ہی فورسبل پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا ہی سٹینڈ لیا ہے فرح جی دیر از اے پیٹنٹس انکنسٹینٹ ود دی کنوینشن مسٹ بی گرانٹیڈ جی کہ ایک ایسے لیجسلیشن کے ضرورت ہے پاکستان کے ویو پوائنٹ کے مطابق کہ ایک ایسا ایک لا جو ہے ایک ایسا جو ہے وہ واضح کیا جائے کہ جو پروین دی گئی ہیں اس کے جو ساتھ تقابلی طور پہ جو چیزیں جو ساتھ پوری نہیں اترتی ان کے لئے علیحدہ سے لا بنایا جائے یعنی اس طرح ہی ہے جیسے کچھ اشیاء کے لئے گورنمنٹ ڈبلوٹیو نے چند اشیاء کی یا کچھ لسٹ بنائی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ جو, وہ جو ہے جب ہم کمپیرزن کریں وہ انکنسٹینسی نہ ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ کے تحفظات تھے کہ ایسی اشیاء کو جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے اور ان کو ایک ہی اس میں صف میں جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے پھر جو تحفظات تھے اس میں ایک یہ, یہ تھا وہی پوائنٹ اگریمنٹ آن پروٹیکشن آف ٹریڈیشنل نالج فوک اینڈ پلانٹ بریڈرس رائٹس یعنی آئی پی آر میں جہاں پہ آپ تحفظات مانگ رہے ہیں انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے اوپر آئی سی کے اوپر پیٹنٹس کے اوپر ٹریڈ مارکس کے اوپر اور کاپی رائٹ ایکٹ کے اوپر وہاں پہ ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے لوکل تحفظات ہیں ان کو بھی اتنی ہی اہمیت جائے اس میں جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ ایگریکلچر کے اندر ہمارے پیٹنٹس جیسے میں نے باسمتی کا ذکر کیا کینل باسمتی ہماری بیسٹ باسمتی گنی جاتی ہے وچی uh, جس میں سے uh, جو uh, اس وقت uh, بہت زیادہ پاپلر uh, ہے ایکسپورٹ مارکیٹ میں بیکاز اس کی ایک اسمیل ہے اس کی ایک خاص خوشبو ہے اس کا ایک خاص ٹیسٹ ہے اس کا جو کہ صرف uh, ہمارے علاقے تک مفقود ہے اور اور کسی جگہ پہ وہ ب, جو ہے uh, نہیں پیدا ہوتی جو وہ چاول جو ہے اسی طرح سٹرس فروٹ کے اندر ہماری ویرائٹیز ہیں بڑی ہی مستند ورائٹیز ہیں جو دنیا میں صرف یہیں پہ پیدا ہوتی ہیں کہیں اور پہ پیدا نہیں ہوتی آم کے اندر آپ دیکھیں ہماری سولہ سے سترہ ایسی اقسام ہیں جو صرف پاکستان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور اس کے لیے کوئی دوسرا الٹرنیٹو کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے اسی طرح کچھ ہماری ہیریٹیج کی چیزیں ہیں فوک ہیریٹیج کی چیزیں ہیں کچھ ہمارا اپنا ثقافتی ورثہ ہے تو حکومت پاکستان کا یہ ویو پوائنٹ تھا جی کہ جہاں پہ آپ اتنے بڑی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں انڈسٹریل پروڈکشن کا ذکر کر رہے ہیں آئی سی کا ذکر کر رہے ہیں سافٹ ویئر کا ذکر کر رہے ہیں کاپی رائٹ ایکٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری ان اشیاء کو بھی ان قوانین کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کی بھی جو پالیسنگ ہے کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی باسمتی کو اوپن مارکیٹ میں خرید کے پاکستان کی باسمتی کو اوپن مارکیٹ سے اٹھا کے اپنے برانڈ کے ساتھ مختلف مالک میں جن کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا جو ہے وہ اپنے نام سے بیچا ہے وچ از اوپن جو ایک خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل جو ایکٹ ہے اس جو آئی پی آر کا لیکن اسی کے لئے گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ ویو پوائنٹ اٹھا ہے کہ ہماری ان پروڈکٹ کو تحفظ فرام کیا جائے ان کو وہی رائٹس ملیں جو ترقی یافتہ ممالک میں جو اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے کہ ان کی چیزوں کو ملے اور یہ ایک نہایت ویلڈ پوائنٹ ہے ہمیں اپنی ایس ایم کو اور ایگریکلچر سیکٹر کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سٹرس فروٹ کے اندر اس کے بعد جو فریش فروٹس ہیں ان کے ایکسپورٹ کے اندر سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ایس ایم کا ہے اور یہ ہماری ایک نئی مارکیٹ ہے رائس اب بہت تیزی کے ساتھ ہمارا ماشاء اللہ جو پھیلاؤ ہے ایکسپورٹس کا وہ بڑھ رہا ہے اور اس میں زیادہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ انوال ہیں تو تحفظات ہیں گورنمنٹ کے بڑے ویلڈ تحفظات ہیں بہت ہی موثر تحفظات ہیں اور انشاءاللہ ان پہ عمل درامد ہوگا پھر ہے جی میکسیمم فلیکسیبلٹی ٹو اڈاپٹ میئرس فار پبلک ہیلتھ اینڈ ایکسیس ٹو دا میڈیسن یہاں پہ میں ایک مسئلہ واضح کر دوں دیکھیں دنیا میں جو میڈیسن کا فیلڈ ہے اس کے اوپر اجارہ داری ہے ملٹی نیشنلس کی کیونکہ میں نے جیسے گزارش کی کہ اشیاء جو ہیں میڈیسنز جو ہیں ان پہ ریسرچ جو ہوتی ہے یہ یا یورپ میں ہوتی ہے یا امریکہ میں ہوتی ہے اور وہیں پہ جو ملٹی نیشنل ہیں ان کی پیٹنٹس بناتی ہیں اور بعض اوقات اسپیشلی ایسی ادویات جو لائف سیونگ ڈرگز کے زمرے میں آتی ہیں یا اینٹی کینسر ڈرگز یا اس کے اندر اینٹی امیونٹی ڈیزیز ڈرگز جو ہیں یا اس کے اندر ویکسینیشنز کی جو ڈرگ ہیں یا اس کے اندر ایسی ڈرگز ہیں جیسے کہ انفیکشن ڈیزیزز کی خدا نخواستہ جس میں ایڈز ہے ہیپیٹائٹس ہے اور اس قسم کی جو ایپیڈمکس ہیں ان کی ویکسینیشنز ہے وائرس بیسڈ ڈزیز ہیں تو ہماری جو عوام ہے یا ہماری حکومت جو ہے سم ٹائمز وہ اتنی مہنگی ادویات ہوتی ہیں کہ ان تک جو رسائی ہے عام آدمی کی وہ بڑی مشکل ہے اگر ہم وہی چیز لے کے آتے ہیں ایک بیرونی ممالک کی کسی بڑی کمپنی کی ملٹی نیشنل کی بنی ہوئی تو مے بھی وہ ملک تو اس کو افورڈ کر سکتا ہو لیکن ہمارے لوگ اس کو افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات سب سے زیادہ فورسفل ہیں اور دوہا کانفرنس میں جو منسٹریل کانفرنس تھی پانچویں کانفرنس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جنیرک میڈیسن تک رسائی جو ہے وہ عام ممالک کی پہنچی جائے اس میں, میں آپ کے واضح کر دوں کہ فرق کیا ہے کہ ایک میڈیسن ایک نام کے ساتھ آتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب ہم جنیرک میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کیمیکل کانٹینٹس کے ساتھ بکتی ہے یعنی میں اس کی عام مثال دیتا ہوں جیسے ایسپرین ہے ایسپرین از ناٹ اے جینیرک نیم اٹس اے ٹریڈ نیم اس کا جو ہے جو کیمیکل نام ہے اگر وہ اس کے ساتھ بکے گی تو ول بی نو ریسٹرکشن ٹو اٹ تو پاکستان کے تحفظات یہ ہیں کہ جی ایسی ادویات یا ایسی چیزیں جو کہ عام آدمی کی سے صحت سے متعلقہ ہیں صحت عامہ سے متعلقہ ہیں اور ایپیڈیمکس کے اندر جو ویکسینیشن کی ضرورت ہے ہمارے بچوں میں جو پولیو کا مسئلہ ہے ہمارے اندر جو یہ ہیپاٹائٹس اس وقت تھرڈ ورلڈ کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے جو ایچ آئی وی ہے جس کو ہم میں ایڈس کہتے ہیں یا دوسری انفیکشن ڈیزیز ہیں ان کی جو مہنگی ادبیات ہیں اینٹی کینسرس ڈرگز ہیں ان تک رسائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور اس میں وہ بیریئرز، وہ ٹریڈ مارکس وہ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس وہ ٹرانسفر اف ٹیکنالوجی کے بیریئرز وہ نہ لگائے جائیں تاکہ یہ ایک جنرل پبلک کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے انسانی زندگی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ بہت ہی ویلڈ ہے اور اس سلسلے میں میں نے جیسے گزارش کی دوہا کانفرنس کے اندر بہت زیادہ تحفظات فراہم کی گئے اور ترقی پذیر ممالک نے میکسیمم اس کو جو ہے سپورٹ کیا جناب یہ اس میں پاکستان پیش پیش تھا کہ جی ہماری رسائی جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کی وسیطر مفادات کے لیے جنیرک میڈیسن تک ضرورت ہو اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے ہم وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں پھر ہے جی ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز ٹرمز یہ بھی اگریمنٹ ہے کہ ٹریڈ ریلیٹڈ جو انویسٹمنٹ میئرز ہیں وہ کیا کیا ہیں کس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے آئیے ایس ایم ایس کے حوالے سے اور جنرل ڈبلو ڈی او کے حوالے سے ان کو دیکھیں ڈبلوٹی او ممبرز اگریڈ ناٹ ٹو اپلائی اینی ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز ان کنسٹینٹ ود گیٹ نیشنل ٹریٹمنٹ اینڈ کوانٹیٹو ریسٹرکشنز یعنی ڈبلو ڈی او کے جو ممبر و مالک ہیں ان کے اوپر یہ قوانین لاگو ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی ایسی جو ہے جو کہ جو اس کے خلاف ہو قوانین کے جنرل جو گیٹ ہے جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفز جو ہے اس کے جو قوانین واضح کیے گئے ہیں اس کے خلاف ہو تو کوانٹٹی وائز اور اس کا جو نیشنل ٹریٹمنٹ یعنی اس کی جو ایک قومی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ نہ کیا جا مطلب اس کا واضح صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ایسی اشیاء جو کہ گیٹ کے لاس کے اندر آتی ہیں اور اس کے جو قوانین کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ان کی کوانٹٹی کو رسٹرکٹ کیا جائے اور اس کے لیے ان کو جو ایک قومی تحفظات ہیں وہ فراہم نہ کیے جائیں یہ ایک بڑی وسیع بحث ہے جس میں ٹیکسٹائلز بھی آتی ہیں اور اشیاء بھی آتی ہیں تو ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے لیکن چونکہ یہ ایک جو ہے ایک قانون ہے جو ڈبلو کے زمرے میں آتا ہے ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان is committed to phase out the deletion program for automobiles, electronics, electrical products and engineering items. Deletion program کیا ہے جی کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک refrigerator import کرتے ہیں اس کی بجائے دو پروگرام ہیں وہ چلتے ہیں ایک ایف جیسے کہتے ہیں اور ایک ایس کے کیا ہے جی فلی ناک ڈاؤن یعنی کہ پورے کے پورے جو ہیں وہ آپ کے پرزا جات باہر سے آئے اور آپ نے ایک چیز کو یہاں پہ اسمبل کر دیا اس کو تو ہم کہتے ہیں ایف کے ڈی پھر ایس کے ڈی ہوتا ہے سیمی ناک ڈاؤن اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پہ بنی جیسے اس کی مین باڈیز ہیں یا اسٹرکچرز ہیں اور کچھ چیزیں جو یہاں پہ جن کی سہولت نہیں ہے وہ جو ہیں وہ باہر سے آئیں اور اس طرح اسمبلنگ یہاں پہ ہوئی تو پاکستان اس پہ اگری ہوا تھا کہ جو ڈلیشن ہے الیکٹرانکس میں آٹو میں یہ اس کو یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک بنی بنائی چیز جو ہے اس کو مگوائیں تو اس کو ڈیلیشن پروگرام اس کا شروع کیا جائے یعنی اس کو یہاں پہ آہستہ آہستہ پہلے سملنگ اس کی جائے یعنی ایف کے ڈی بیس پہ فلی ناک ڈاؤن بیسس پہ پھر اس کو ایس کے ڈی پہ یعنی سیمی ناک ڈاؤن بیسس پہ لے کے آ جائے اور آہستہ آہستہ یہاں پہ اس کی مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے تو یہ ایک قانون تھا جو اس کے تحت آیا ڈبل کے اندر کہ جی آپ نے ڈیلیشن پروگرام جو ہے اس کے پر عمل درامد کرنا ہے اور مرحلہ وار سیپ وائز آپ نے یہ ساری جو چیزیں ہیں, ان پہ عمل درامد کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا پروگرس ہوئی اور بہیویئر کیا ہے ٹیکسٹائل اینڈ کلو بفور وی ڈسکس دیٹ میں آپ کو تھوڑا سا ٹریمس کے بارے میں بتا دوں کہ پاکستان نے آ, اس کے سلسلے میں ہمیں جو مہلت ہم, ہم, جو ملی تھی اس میں پہلے جو ہے ایک ایکسٹینشن اپلائی کی جو کہ دو ہزار ایک تک تھی پھر سیکنڈ ایکسٹینشن ہم نے اپلائی کی تو ہم نے سات سال کا عرصہ مانگا کہ جی ہمیں سات سال کا پیریڈ لیا جائے کہ ہم اپنے ڈیلیشن پروگرام کو پورا کر سکیں کہ اپنے ٹیکنالوجی کو اور وینڈر بیس کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سات سال تو نہیں مل سکے تو تین سال کا سوری دو سال کا ہمیں مزید جو گریس پیریڈ ہے وہ مل گیا ڈبلوٹیو سے اب پاکستان نے پھر ریکویسٹ کی ہے گریس پیریڈ کے لیے تاکہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو اس لیول تک اپ کر سکیں کہ ہم ڈیلیشن پروگرام پہ عمل درامد کر سکیں کیونکہ یہ ہماری بہتری کے لیے تو پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے آپ دیکھیں روز بروز یہاں پہ انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب تمام چیزیں یہیں تیار ہوں گی پھر ہے جی ٹیکسٹائل اینڈ کلو یہ ہمارا سب سے سینسٹو ٹاپک ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں سے ستاسٹھ پرسینٹ سکسٹی ہیں وہ ٹیکسٹائل بیسڈ ہیں ہماری جو ہے ایکسپورٹ اس میں سے اگر سیگمنٹ آف ٹیکسٹائل کو ہم نگیٹ کر دیں تو پیچھے کچھ نہیں رہتا اس لیے ہمارے لیے سب سے جو سینسٹو ٹاپک ہے سب سے زیادہ جو حساس ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ ٹیکسٹائل اور کلودنگ کا ہے پرنسپل آبجیکٹو اف پاکستان ان یور راؤنڈ واز ناٹ اونلی ٹو اچیو ایلیمنیشن آف ملٹی فائبر اگریمنٹ دیٹ از ایم ایف اے بٹ فل انٹیگریشن آف ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ ہمارا جو مقصد تھا یورو گراؤنڈ کافرنس میں وہ یہ نہیں تھا پاکستان کا کہ صرف جو ایک اگریمنٹ ہے ملٹی فائبر اگریمنٹ جو کوٹا لاگو کرتا ہے پابندیاں لاگو کرتا ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اس کائنڈ آف کاٹن سے زیادہ جیسے کامٹ کاٹن کے اوپر ایک پابندی تھی آپ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے نہ صرف یہ تھا کہ وہ ایلیمنیٹ ہو جائے بلکہ پاکستان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہمیں کھلی اوپن مارکیٹ فراہم کی جائے تاکہ ہماری ایکسس جو ہے وہ مارکیٹ تک اوپنلی چلی جائے اور ہماری جو سکسٹی سیون بیسز ہے ہماری جو بیس ہے کیونکہ ہم ایک کاٹن گروئگ کنٹری ہیں اور دنیا کی بیسٹ کاٹن ہم پیدا کرتے ہیں تو ہمیں وہ بیس ملے کہ ہم کوٹا فری کے علاوہ ہماری ایکسس جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچ جائے اور ہر جو مارکیٹ ہے اس تک ہماری پروڈکٹس جو ہے وہ پہنچیں یو اس ڈس پاکستان اس سلسلے میں پاکستان کو جو یورگو راؤنڈ تھی اس میں کچھ ڈسپوائنٹ ڈپوائنٹمنٹ ہوئی وہ کیا تھی آلموسٹ ہاف آف دا پروڈکٹس تقریباً 49%, clothing نائن left ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ آر لیفٹ ٹو بی انٹیگریٹڈ ان فائنل ایئر آف ٹین ایئرس انٹیگریشن پروگرام یعنی تقریباً 49% نائن پرسینٹ جو اشیا تھیں اس کو جو ڈلیشن پروگرام کے دس سال تھے اس کے آخری سال میں رکھا گیا تو وہ آخری سال کون سا بنتا ہے ایئر 2005 اب یہ ہے کہ جب تک پاکستان ایئر 2005 تک پہنچا اس وقت تک ان کنٹریز نے جو ان سے امپورٹ کرتی تھیں میز لے لیے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لئے اور کچھ ایڈیشنل امپوزیشنز جو تھیں ان ٹرمز آف آئی ایس اوز یا انوائرمنٹل پروٹیکشن یا لیبر لاس کے تحت کچھ اور قوانین لاگو کر دیے جس سے پاکستان کی خاصی جو تھیں وہ جو نقصانات ہوئے میں اس کو آپ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پورے طریقے سے اس کو ہم لاگو کریں اگر ہم صرف اسی, اسی حیثیت پہ جو یو آر نے کی ہے تو تقریباً سولہ پرسینٹ جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں ان کی آؤٹ بڑھتی ہے اور تقریباً ستائیس پرسینٹ ان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں لیکن جو پاکستان کو موقف ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایسٹ ایشین کنٹریز کی پچاسی بڑھتی ہے اور ہماری جو ایسٹ ایشین کنٹریز کی ایکسپورٹس ہیں وہ دو سو بڑھتی ہیں ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی فور انکریز آتی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اندر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اندر تو یہ ایک بڑا میجر بریک تھرو ہے کہ جی ہمیں ایکسس جو ہے وہ ان مارکیٹ تک دی جائے اور یہ ایک یوراگوے میں جو ڈس پاکستان کا جس کا سامنا کرنا پڑا کہ جو پاکستان کی مین آئٹمس تھیں ان کو آخری جو اشرا تھا اس کا یعنی یعنی جو آپ سمجھیں کہ 2005 یعنی اس کو دس سال کے اندر اس کو مرحل میں کرنا تھا تو 49% ہماری پرسینٹ ریٹس کو آخری سال میں رکھا گیا اس لیے یہ 2005 تھاؤزینڈ از اے ویری کمپیٹیٹو ایئر فار پاکستان کیونکہ اسی عرصہ میں ایک تو پوزیشن لے لی دس سال میں جن لوگوں نے ڈیولپ کنٹریز نے ہمیں امپورٹ کرنے تھے ہماری چیزیں ایک تو انہوں نے پوزیشن لے لی کہ کس طرح سے کمپیٹ کرنا ہے اور دوسرا ہمارے جو کمپیٹیٹرس تھے انہوں نے پوزیشن لے لی اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا جی کہ اگر ہم دو ہزار پانچ تک اپنی ٹیکسٹائل کو اگر ہم نے بڑھانا ہے ایکسپورٹ کو تو ایک فگر گورنمنٹ نے ورک آؤٹ کی تھی کہ چھ ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے بیسک ماڈرنائزیشن اور ریہیبلیٹیشن کے اندر جس کو ہم وی ایم آر کہتے ہیں جب تک ہم چھ ارب روپیہ جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرتے چھ ارب ڈالر انویسٹ نہیں کرتے اس عرصے میں جو پانچ سال کا ہمیں ملا ہے یہ ٹو تھاؤزینڈ سے لے ٹو فائیو تک ہماری بی ایم آر کے اندر بیسک ماڈرنازیشن اینڈ کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر جب تک یہ پیسہ انجیکٹ نہیں ہوتا شاید ہم اپنے آپ کو اس لیول تک اپ گریڈ نہ کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ ٹو فائیو میں کمپٹیشن کے اندر آ سکیں لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم فگر دیکھتے ہیں تو صرف دو بلین ڈالر کا جو پیسہ ہے وہ بی, بی ایم آر کے اندر جو ہے وہ انویسٹ ہوا ہے تو پاکستان کی ریزرویشن بڑی ویلڈ ہے بڑی مؤثر ہے کہ ہماری انچاس پرسینٹ پروڈکٹس کو جو کہ ہماری بیک بون ہے ایکسپورٹس کا اور اس میں آپ کی نیٹ ویئر ہے اس میں آپ کی جو ہے ٹیکسٹائل کی ویلیو ایڈیڈ آئٹمس ہیں ان کو ایسے جو ہے ڈڈیشن پروگرام کے تحت ایسے عرصے میں ڈالا گیا جو آخری جو اس کی دس سال کا جو آخری عرصہ تھا اس میں رکھا گیا اس پہ ریزرویشن جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی نہایت موثر اور نہایت ویلڈ ہیں اور ایکسپورٹس ان 2005 تھاؤزینڈ وڈ فیس سیوریسٹ کمپٹیشن فرام میجر سپلائرز لائک چائنا ہانگ کانگ تھاڈ اینڈ بنگلہ دیش پوٹینشل گروتھ آف پاکستانی ایکسپورٹس ڈپینڈس آن ابلیٹی ٹو امپروو کوالٹی اینڈ امپرومینٹ ان دی پروڈکٹیوٹی وہی جو میں نے گزارش کی تھی کہ 2005 میں اس موسٹ کمپیٹیو ایئر فارس کیونکہ جب مارکیٹ اوپن ہوئی ہے وی ہیو دی کمپٹیشن ود دا پلیئر لائک چائنا جہاں پہ ٹوئنٹی سیون جاتی ہے اور جس نے یاد رکھے ڈبلو کو 2007 میں جوائن کرنا ہے وی ہیو بنگلہ دیش دیئر وی ہیو سری لنکا دیئر وی ہیو انڈیا دیئر اور ہمارے جو مختلف مطلب ٹیکسٹائل کے اندر جو ہیں کمپیٹیٹرز ہیں ان کو سامنا کرنا ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری ایس ایم ایز کے لئے ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کہ جناب جب تک ہم امپروومینٹس نہیں کریں گے میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ جو ایسٹیمیٹڈ امپروومنٹس تھیں ان کا جو بجٹ تھی فائیو ایئر میں دیٹ واز بلین ڈالر ان بی ایم آر جو کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ پیسہ ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں اپنی ایس ایم ایز کے اندر اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ 2005 کے اندر ہم فل سوئنگ کے ساتھ کمپٹیشن کو فیس کر سکیں لیکن میں نے جیسے عرض کی کہ یہ انویسٹمنٹ بدقسمتی سے محدود رہی دو بلین ڈالر تک تو ضرورت ہے ہمیں اس وقت کہ ہماری اتنی زیادہ اپگریڈیشن اور امپروومنٹ ہو کہ ہم ان ممالک میں ان تحفظات کو اس میں کچھ کام ہوئے بھی ہیں جیسے کہ ایک کوٹا امپوز کر دیا گیا ہے چائنا کے اوپر تو کچھ ہمیں اس سے فائد فائدے بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حاصل ہو رہے ہیں لیکن جو بیسک ضرورت ہے وہ اس بات ہی ہے کہ ڈبلو ٹی جہاں پہ اپنے تحفظات کو اپنی باتوں کو منوا رہا ہے وہاں پہ پاکستان جیسے ممالک کو ایسی فائنینشل ایڈ ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اور سہولیات فراہم کی جائیں جہاں پہ نہ صرف وہ کہ وہ اس مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو سکیں بلکہ جب وہ ان لاس کو مان رہے ہیں تو ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اکانمی یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے جائزہ ہے معاشی جائزہ ہے جس پہ ہماری گورنمنٹ بہت سیریس ہے اور بہت کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کے فضل سے اس کے اچھے ثمرات ہوں گے ہمارے گورنمنٹ جو ہے پورے ادارے ہمارے جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر ایس ایم ای سیکٹر ایل ایس سی سیکٹر وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبلوٹی او کی اس جو نگیٹو جو ایک سائڈ ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ بزنس مینوں کو اسمال انڈسٹریز کو میڈیم انڈسٹری کو بڑی انڈسٹری کو اسے بچایا جائے اسٹوڈینٹس ہم نے ڈبلو ٹی مین باتیں جو ایس ایم ای سے ریلیٹڈ تھی وہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں بھی کیونکہ میں نے جیسے گزارش کی تھی ماڈرن اکانمی کے اندر معاشیات کے اندر اس وقت ایس ایم کو جو سب سے بڑا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے اسپیشلی تھرڈ ولڈ کے اندر اور ہم بات کریں گے تھرڈ ولڈ میں صرف اپنے ملک پاکستان کی اس کے لئے ہم ریجنزم کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایس ایم نے کس طرح سے ان مشکلات پہ کابو پاتے ہوئے اس سرکل سے باہر نکلنا ہے اور اپنے آپ کو قائم بھی رکھنا ہے اپ گریڈ بھی کرنا ہے اور کمپیٹیٹو بھی رہنا ہے تو یہ ہے بیسیکلی ایک مختصر سا جائزہ جو میں نے ارض کیا ود ریفرنس ٹو دا ایس ایم ایز اینڈ دا لاس انڈر اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے میری پھر وہی گزارش ہے کہیں پہ کوئی مشکل پیش آئے ٹرمنالوجی میں سمجھنے میں یا کسی اور طریقے سے ہمیں ضرور لکھیے گا ہم یہاں پہ حاضر ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے انشاءاللہ فوری طور پہ جو کوئی مسائل درپیش ہیں جو آپ کو سٹڈیز کے اندر اس کا ہم کوشش کریں گے کہ وقت پہ اس کا جواب دیا جائے اپنے نوٹس وغیرہ بنائیں ضرور اور بار بار اپنی میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ ذاتی جو کوشش سے اس کو اپنی لینگویج میں لکھنے کی کوشش کریں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں بی اے گڈ اسٹوڈنٹ اگلے لیکچر تک میں آپ کو خدا حرف کہتا ہوں